بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کولقرآل مجید المجید اور آنے مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا ہیں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 اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بائید ہے قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ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 تب عبد منیب تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں وہ نزلام فتنا بھی جن وحب اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج لاس اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابہ طے بہ ہوتا ہے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 قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود ان سے پہلے نوہ کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں و آدو فرآن و اخوال لوت اور آد اور فرعون اور لوت کے بھائی وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌ فحق اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی افعینا بالخلق الاول بل قل الی لبس من خلق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 ما من قول إلا لديه کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے الموت بالحق ذلك ما اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اور سور پھوکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ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 تو آج تیری نگاہ تیز ہے وہ کال قرین اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ آمال نامہ میرے پاس حاضر ہے القیافی جہنگانی حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے شکرے کو دوزخ میں ڈال دو من ناعل للخير جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ نکالنے والا تھا جعل مع آخر العذاب جس نے خدا کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو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 وعید خدا کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے ما القول لدي وما انا من للعبید ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے یوم نما محلن تلاتی مزید اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے و عضلفتل جنۃ للمتقین غیر اور بہشت پر ہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی دام کلو بن حفیظ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے من خوشی بلخ اب کل بن منی جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع لانے والا دل لے کر آیا سلام کا یوم خلو اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لہمش نفیحا دینا مزید وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے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 کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے إن من كان له قلب أو وهو شهید جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے ولقد خلقنا السماوات والأرض وما اتى ايام و ما مسنا ملغوب اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوا فسب علاما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 مکانی قریب اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا یو میس مسلح جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے وَإِلَيْنَا تو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 نحن أعلم بما وما نو من فرق آئی یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو